ایک سوال ہے کیا آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب اسلام کی نشات کام جی نے نبوی کا مطالعہ کیا جی میں نے کیا ہوا مطالعہ کیا منزل کا سامنے ہونا اور پیچھے کا طریقہ کار وضع نہ ہونے کے بغیر آپ کا منزل کا سامنے ہونا اور یعنی ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کار جی جی جب تک یہ بالکل یعنی اسی لیے تو یعنی یہ گفتگو کی گئی کہ ہمیں ہدف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہدف ہمیں میڈیا سے نہیں لینے چاہیے یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور یقیناً ہر بندے نے جو ہدف متعین کیا اس نے پورے خلوص کے ساتھ کیا تو ہمیں یقیناً اس میں سے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں یعنی نہیں دیکھے نا یہ فرض فرکل میں ہم نے یہ جو بات کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بھائی رسول اللہ کی زندگی کو اس طرح بنیاد بنا کے کوئی ایک شرعی طریقہ خز کرنا جب تک کسی نے نہ کیا ہوتا تو یہ بات کیسے سمجھ میں آتی لوگوں نے کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں مسئلہ ہے تو ان کی اپنی جدوجہد ہے جمہوری جدوجہد جن لوگوں نے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنی مطلب جماعت اسلامی نے جو اتنی بڑی قوت جمع کر لی اس کو ضائع کر دیں کیوں ضائع کر دیں جماعت اسلامی کا ایک پلیٹفارم ہے اس کو یوز کرنا چاہیے الٹرنیٹو کسی اور ایکسپینشن کے لیے تو کوئی نئی جماعت بنانے کی ایس سچ ضرورت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی تو ہدف ہر کوئی اپنے حساب سے متعین کر رہا ہے ہم ہمارے خیال میں اس ہدف کے تعین میں کچھ مسئلہ رہا ہے کہ سسٹم کو پراپرلی جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا شاید پوری طرح سے اس طرح سے نہیں سمجھا گیا اس کے کچھ حصوں کو مولانا مودود نے بہت اچھا سمجھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اس کے اندر کوئی قسم کی امپرومنٹ کی اب گنجائش نہیں رہی. تو اگر وہ امپرومنٹ ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہدف صرف اتنا ہے کہ میں پہنچ بلکہ ہدف یہ بھی ہے کہ اس کے نیچے پارلیمنٹ کے اندر جو اسلامی جماعت بیٹھی ہوگی وہ جو تحکم قائم کرنا چاہتی ہے وہ لوور لیول پر کیسے ٹرانسمٹ ہونا ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تو ہمیں ہدف کے اندر ایک نئی چیز پتہ چلتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہدف یعنی اور اگر آپ وہ ہدف نہیں پہچان رہے اور آپ سفر اسی طرح کر رہے ہیں تو ہمارے خیال میں اسی طرح ناکامیاں ہوتی رہیں گی یہ سوال ایک بھی پڑا ہے ہاں ایک تو یہ ہے دوسرا ہے قرآن سنت <coughs> کی روشنی میں سرمایہ دار نظام کا تسلط ہٹانے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے اسلامی جماعتوں کی انفرادی طور پر کیا ذمہ داری ہے وہی وہی مطلب میں نے کہا نا یہ جو آپ سوال کو جس طریقے سے پوز کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں بتاؤں وہ طریقہ کار کیا ہے تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کوئی ہو مجھے تم نہیں پتا چلا کوئی خاص طریقہ اللہ تعالی نے بتا دیا جی ہو کہ اس طریقے سے تم کرو گے جد و جہد کیونکہ وہ تو کلچرلی ایک نیا نظام ہے وہ ایک بالکل اور طرح سے کام کرتا ہے اور میں کہوں کہ اس کا کوئی طریقہ بنا بنایا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہوگا ریڈی میڈ طریقہ لکھا ہوا کہ ذمہ داری کیا ہے ہماری داری ہاں ذمہ داری کے حوالے سے اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرنے کا مجموعی کام کا جیسے ایک ممومی نقشہ رکھا کہ فرد کے لیول پر معاشرے کے لیول پر ریاست کی سطح پر عسکری لیول پر یہ جو کرنے کے ڈفرینٹ کام کرنے کے جو دائرہ کار ہیں اس میں ہر شخص جو جس کام کو اچھا اچھی طرح کر سکتا ہے دین کے جس شعبے کو اچھی طرح سے وہ کر سکتا ہے وہ اس کام کو پوری طرح کرے جماعت کی ضرورت نہیں بالکل جماعت کیوں نہیں ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ضرور جڑ جائے یہ بہت ضروری ہے اپنی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بنی بنائی جماعتیں ہیں یہ کسی ایک کام کو نہیں کر رہے ہیں اور نیا کام کرنے کی ضرورت ہے تو بالکل ایک نئی جماعت بنا لی لیجائے تو بالکل یہ نہیں اس کی ذمہ داری ہے کسی جماعت کے ساتھ مل کے اس کو سمجھائے کہ بھائی کرنے کے کام یہ ہے کہ مل جل کے کام یہ ہے آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جو کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ یہی ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری منتشر ہے وہ تو ایک دوسرے کے بیچ بنا ہے اللہ تفارو ان تک فتنا تم فلاد دی وہ فساد ان کو دی یعنی یہ جو فساد برپا ہے دراصل ہم آپس میں وہ جو رشتہ ہے اسے کام کرنے میں پیچھے رہ گئے وہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح مل جل کے لڑو جیسے وہ اس کو آیت مجھے الفاظ یا جیسے وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں کما وہ بھی تم لڑ رہے ہیں تم بھی مل کے لڑو نا ان کے ساتھ یعنی جو جو یہ قوت ہے کا ٹوٹل جی مطلب ہمارے میرے خیال میں وہ قوت کو اس طریقے سے دیکھنے کے لیے اور وہ کمپلیمنٹریلٹی کا فریم ورک سمجھنے کے لیے پہلے مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا جب تک وہ مسئلہ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے نہیں اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کو اس کے پوٹینشیل کا پتہ تھا اس وجہ سے بھی نبی بادشاہ سنگھ جب اس دنیا میں اسلامی ریاست قائم کی بھی تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فوڈ اور ایک یارڈ سٹک بنا کے نہیں گئے جی. کہ اس خیال سے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن دیا ہے اپنے حالات کے مطابق وہ خود وہ بنا یعنی ضرور کیونکہ تعلقات کی ترتیب جان میں فرما دیتا سیدھا سیدھا کہ جان بچ کے نہیں بتایا تعلقات کی ترتیب بدل جاتی ہے لوگوں کی تو یہ نہیں کیا تو میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا تضاد میں نہیں سے شیئر کرنا چاہ رہا جی جی جی آپ کی وہ تحریر جو جمہوریت کے آپ کے خلاف لڑکی تھی جس بتایا تھا کہ کچھ ویلوز لے کے آ رہی ہیں مگر ایک طرف آپ نے نقد بھی کی جماعت اسلامی نے کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ اپنے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں آدمی بندے بھیج دیں تو وہ جا کے الٹا ان پہ اثر ہوا وہ انہی کا حصہ بن گئے تو دوسری طرف آپ اس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ چلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جمہوریت کو ایز اے ٹول بھی یوز کر لیں دیٹس واٹ جماعت اسلام از ڈوئنگ کہتے ہیں کہ ہم ٹول ایز اے یوز کر رہے ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص ویلیوز ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو سارا کچھ ڈسٹریکشن ہوگا تو پوچھو گا اس میں رہتے ہوئے کام کرنے کی گنجائش بہت کم لوگوں کے لیے اور وہ بھی جن کا تقوی بہت اونچا ہو وہ شاید اس کو جنرلائز کر کے خالی دو علیحدہ وہ نہیں ہے دو علیحدہ قسم کی باتیں ہیں جماعت اسلامی پہ جب ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ یعنی ڈیموکریٹک جدوجہد جس طریقے سے کر رہی ہے وہ غلط ہے تو وہ اس تناظر میں ہوتی ہے کہ وہ جب جمہوریت بطور آئیڈیل لے لیتے ہیں یعنی جماعت کے ہاں جمہوریت صرف ایک طریقہ کار نہیں ہے بلکہ آئیڈیل یعنی جمہوریت ایز آئیڈیل یعنی اس کی شریع حیثیت کے حساب سے وہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہی ہونا چاہیے تو جب آپ جمہوریت کو یوں لیتے ہیں تو گویا آپ نے جمہوریت کو ایک آئیڈیل اینڈ ان اٹ سیلف لے لیتے ہیں اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس مضمون کا سبجیکٹ ہے یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو جدوجہد کرے تو ہم کہتے ہیں بطور سٹریٹیجی کرے بطور آئیڈیل نہ کرے یہ نہ کرے کہ ہاں جب ہم جیت جائیں گے تو آخر میں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم اسی کو ہی زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے نظام کا حصہ بنے گے تبوت کے ساتھ جا کر جب آپ نے کہا کہ ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے تو جب جا اس لیے ضرورت ہے کہ تاکہ جو ہماری آلٹرنیٹو جدوج ہے تو اس کو ہم پروٹیکٹ شیڈ دے سکیں کور اپ کر سکیں جی بالکل ایک سال اب ساری بات ہے یہ ایک طریقہ سوچنے کا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے آپ کا مطلب میرا ایک سوال ہے جی کہ یہ اتنی ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں جی جی آرگنائزڈ یہ آپس میں کوئی کوپریشن کوڈینیشن سے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی کوئی ریزنز ہمیں, ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے وہ یہ سپورٹ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو ساتھ دینے کی بجائے یہ ایک دوسرے سے کھچے کھجے اور ناراض ناراض اور نالا نالا رہتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے سب آ, مشکل تھا سوالا اس کی وجہ سے بہت ساری وجوہات بیان تو کی جا سکتی ہیں ऐसी बात नहीं है नहीं। मिली यक जैसी कौंसल बनी लिए है में हुए जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं और इसी बात पर गुफ्तु होती है कि किस तरह जो है कि हम एक रंग में रहकर एक जगह इकट्ठे हो जाए और जिसकी जो है क्यादत हुसैन में रंग तो न रहकर रहते इसी तरह एक मिली नजर से मुतहदा बनी हुई है پلیٹ فارم پر بھی تمام جماعتیں جو ہے کہ ہر ماہ ماہ دو ہوتے ہیں اور اس کے کے بارے میں یہ دونوں پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہ کام کرنے کا یعنی آپ کا جو فریم ورک ہوتا ہے نا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ آپ اس حد تک یعنی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی آپ دیکھیں نا کہ فریم ورک کیسے کرتا ہے آپ کو ایک بات کو حیران ہو آپ مطلب بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے حج کے لیے تصبیہ اور جائے نماز کون فراہم کرتا ہے ہندوؤں کو سب سے زیادہ پرساد جو دیتے ہیں نا یہ چھوارے چھوارے جی سب سے زیادہ چھوارے پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ابنے. ان کے پرساد کے لیے ٹریڈ جی آپ دائر عمل متعین کر لیا نا کہ ہم ہاں بھی ٹریڈ کرنی ہے تو یہ بھی ایک مطلب وضع ہو گیا ہے مطلب معاملہ کرنے کے لیے اس حالانکہ اس کو کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تصویر وہ تو سرمایہ جمع کرنا چاہتا ہے پاکستانی سرایادار اپنا جمع کرنا چاہتا ہے ویسے بڑی ہم اسلام کی باتیں کرتے لیکن ان کے پرساد کے لیے سب سے زیادہ چہرے پاکستانی ایکسپورٹر یہاں سے بیچتا ہے ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بند کرو یہ جاتی ہے نیٹو سپلائی <laughs> بند کرو اور پرساد تو دائرہ عمل جو ہوتا ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کا دائرہ کیا ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ کس حد تک مفاہمت کے لیے زوج جاننا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نظامی صاحب کو یہ بات جب سمجھ میں آئی حالانکہ بریلوی مطلب صوفی سلسلے سے عام طور پہ رجٹ سمجھے جاتے ہیں لیکن جماعت اسلامی بھی چلے گئے اور ان کو پتا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو, ان کو سمجھ میں آ نا دائرہ کیا ہے پھر جب اس اور دائرے سے ان کو سمجھنا ہے نہیں یار یہ تو سارے فرقے جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں یہ بھی ایک ہی امت کا حصہ ہے تو دائرہ ان کو اور نظر آ گیا تو یہ دائرہ جب تک ہم دکھائیں بڑے گے, بڑے گے نا لوگوں بڑے کو, بڑے کو بڑے اس وقت تک یہ رویہ تفصیل نہیں ہوں گے اور جہاں آپ دیکھ لیں یہ دائرہ ہمیں نظر آتا ہے ہمیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اسلامی بینکاری کے لیے سب اکٹھے ہی ہیں نہیں ہے تہتر کے آئن جب بنانا تھا سب اکٹھے ہو گئے پاکستان جب بننے کا مسئلہ پیدا ہوا تو تمام مطلب مسالے کے جو لوگ تھے وہ جمع ہو گئے تو جہاں دائرہ نظر آ جاتا ہے تو وہاں جب دائرہ ہی نظر نہیں آتا تو پھر وہ جن والی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں کس کو کھاؤں کسی اور کو کھانا نہیں ہوتا خود کو کھاتے ہیں پھر تو پھر کوئی اور مطلب دکھانے کی ضرورت ہے بھائی کوئی اور ہے جس کو کھانا ہے تم نے آپس میں نہیں کھانا ہے